کل کے سبق کے اندر ایک امام ظفر اللہ تعالی کی دلیل سامنے تھی جس کے اندر انہوں نے یوں ایک مثال دے کے سمجھایا تھا اگر کوئی انسان یو کہے کہ بالکل شیروں میں امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کی کی آس سے انہوں نے استدلال کیا تھا اور اس کے اوپر ایک مثال لے کے تھے اور یوں فرمایا تھا کہ اگر کسی نے یہ کہا بھی ہو تو مین کا میں نے آپ کو فروخت کی من ہاض الحای تھی الحاظ الحی اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک زمین میں نے آپ کو فروخت کی تو امام زفر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وہ دونوں دیواریں اس بے کے اندر شاملی ہی ہوگی بلکہ ان دونوں کے دیواروں کے درمیان کا جو رقبہ ہے اور زمین ہے صرف وہ فروخت کی جائے گی اور اسی کا وہ دوسرا انسان مالی بنے گا میں نے کل آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اس کا بہت پیارا جواب ہے اور بہت ہی دلچسپ قسم کا اس کا ایک جواب ہے وہ کل کے سبق میں میں نے بیان نہیں کیا تھا شاید بھول گیا تھا اس کی اس کا بڑا پیارا جواب علامہ اسمیائی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے اور تابعین کے دور کے تھے تابعین تابعین کے کے کے دور دور تھے انہوں نے ایک مرتبہ امام ضفر رحم اللہ سے پوچھا آپ کی عمر کتنی نہیں ہمارے تو یہی سلسل تھا نا کہ اگر یوں جو یہ جملے بولے جاتے ہیں ساٹھ سے لے کر الہ ستر کے درمیان یعنی کہ ستر تک تو اس سے مراد باسٹھ چونسٹھ چھیاسٹھ چو یہ بیچ کے جو عدد ہیں درمیان کے عدد ہیں وہ مراد ہوتے تو بالکل یہی سوال علامہ اسمعی نے امام ظفر رحم اللہ سے پوچھا کہ حضرت آپ کی عمر کیا ہے آپ کی عمر کیا ہے تو امام ظفر رحمۃ اللہ نے جواب دیا ستینا الاسبینہ ستینا الاسب آئینہ کہ میری عمر ساٹھ سے ستر کے درمیان ہے ستر تک علامہ رسمئی رحمہ اللہ نے فرمایا تو آپ کے گول کے مطابق جس طرح آپ کہتے ہیں کہ غایہ مغیہ کے تحت داخل نہیں ہوتا جس طرح کہ آپ نے اس مسئلے کے اندر یہ اپنا موقف اختیار کیا ہے کہ غایہ مغیہ کے تحت داخل نہیں ہوتا لہذا اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو ساٹھ سے ستر آپ نے بتلایا تو ساٹھ بھی داخل نہیں ستر بھی داخل نہیں اس کے درمیان میں صرف نو سال بچے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حضرت آپ آب ابھی نو سال کے بچے ہیں تو مورخین نے اس واقعے کو ذکر بھی کیا ہے اور اس کے بعد یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ تحیر زفر کہ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر حیران ہو گئے تو ہماری جو دلیل تھی کہ اس سے مراد اکثر درمیان کے جو عدد ہوتے ہیں وہ لیے جاتے ہیں پھر اس کے اندر ایک قاعدہ تھا الاقل من القسر اور الکثر من الاقل الکثر من الاقل تو اس وقت تھا کہ جب دو عدد کے درمیان کوئی تیسرا عدد ہو اور الاقل من اکثر اس وقت تھا کہ جب دو عدد کے درمیان کوئی تیسرا عدد نہ ہو تو یہ ہمارا جو قاعدہ تھا کل الحمدللہ وہ تو یہ کل للہ بات رہ گئی تھی بڑا زبردست قسم کا اس کا جواب ہے امام زفر رحمہ اللہ تعالی علیہ کی کے کیاس کا آج ہمارا جو سبق ہے میرے پاس یہ مشرا والوں کی کتاب ہے اس کا ایک سو پچاس نمبر صفحہ ہے تو یہاں سے ولو قال اگر کسی شخص نے یہ کہا انتقن واشدن فی سن اگر کسی شخص نے اپنی زوجہ سے یوں کہہ دیا انتی انتالف واحد فیص کہ آپ کو طلاق ہے ایک دو میں ایک دو میں ون او ضربا ون شسابا اور اس نے اس جملے کو بول کر کہ انتال واشدی سن تین ایک دو میں یہ والا جو جملہ بولا اس کے بعد اس نے ضرب کی نیت بھی کر لی تھی اور حساب یعنی ریاضی جو ہے اس کی اس نے نیت بھی کر لی تھی ایک دو میں ایک دو میں یہ اس نے نیت بھی کر لی تھی یا لب تک ان لبوں نیتوں ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ نیت بھی کر لی تھی یا دوسری صورت یہ کہ اس نے نیت بھی کی صرف اتنا ہی بولا ہے کہ انتال واشید تن فیس ان کہ آپ کو طلاق ہے واشدتا فی سنتعین ایک دو میں واشدن فی سنتین کہا نیت کی یا نہیں کی اگر تو نیت کی ضرب اور حساب کی یا نیت نہیں کی تو صحیح واشدتن تو اخناف کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دوسرے جو ہیں صاحب تینوں جو ہیں آئمہ ثلاثہ ان کے نزدیک یہ ایک ہی طلاق ہوگی ان کے نزدیک یہ صرف طلاق ہوگی امام زفر کہ اس صورت کے اندر جب کسی انسان نے واحد کہا ایک دو میں تو دو طلاقیں واقع ہوں گی خبر لعرف خبر حساب لگانے والوں کی حاصل کی جمع ہے خدس صاحب لسابی حساب لگانے والوں ریاضی دان جن کو آپ کہہ لیں ان کے عرف کی وجہ سے کیونکہ ان کے عورف میں ان کے عرف میں جب ضرب دیتے ہیں تو جواب یہی آتا ہے دو کو اگر ایک سے ضرب دیا جائے تو دو ایک اگر ضرب دے تو دو ایک دو ہی ہوتے ہیں دو ایک دو ہوتے ہیں لہٰذا جب اس نے ضرب اور حساب کی نیت کی ہے لہذا خاف یعنی جو زرف اور حساب والے ہیں ان کے ارخ میں جب اس قسم کا جملہ بولا جاتا ہے کہ واحد ایک دوں میں تو وہاں پر پھر دو ہی جو ہے وہ مراد ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر دو طلاق واقع ہوں گی یہاں پر دو طلاقیں واقع ہوں گی اور یہی کال وہ قول اور یہی قول وہ قول حسن ابنی زیاد یہی قول حسن بن زیاد رقیم اللہ تعالی علیہ کا ہے میں نے آپ کو کل بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ کول اور مذہب میں فرق ہے کول اور مذہب میں فرق ہے یہ دیکھیں وہ اقل حسن بن زیادین یہی ایک کول حسن بن زیاد کا ہے کول اور ہے لیکن مذہب اور ہوگا مذہب ہمیشہ صاحب ہدایا اپنی ہدایات کے اندر اندا سے بیان کریں گے اندا سے <coughs> بارہ تو یہی حسن بن زیاد کا قول ہے کہ یہاں پر اس صورت کے اندر جب انہوں نے یہ فرمایا واقعت فیسن تین ایک دو میں تو دو طلاقیں واقع ہوں گی امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک اور حسن بن زیاد رشیم اللہ کے ایک قول میں ولنا ہمارے لیے دلیل یہ ہے ہمارے لیے دلیل یہ ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک قاعدہ سمجھ لیں کہ ضرب یہ جو ضرب کی وجہ سے مقدار زیادہ ہوتی ہے ضرب کی وجہ سے جو مقدار زائد ہوتی ہے یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں ضرب کی وجہ سے جو مقدار زائد ہوتی ہے ان چیزوں میں ہوتی ہے کہ جن چیزوں کے اندر لمبائی چوڑائی اور گہرائی پائی جاتی ہے جن چیزوں کے اندر لمبائی چوڑائی گہرائی پائی جاتی ہے ان کے اندر ضرب کا عمل وجود میں آتا ہے اور وہاں یہ ضرب کام دیتی ہے جن چیزوں کے اندر لمبائی چوڑائی اور گہرائی جسے عمق کہتے ہیں وہ نہیں پائی جاتی ان چیزوں کے اندر ضرب کا عمل بھی کام نہیں دیتا لہذا طلاق یہ ایسی چیز ہے کہ جو لمبائی چوڑائی اور گہرائی سے بالکل پاک نہ تو اس کے اندر لمبائی ہے نہ چوڑائی ہے نہ گہرائی ہے لہذا یہاں پر ضرب کسی کام کی نہیں یہاں پر ضرب کا عمل کسی کام کا نہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ایک ہی طلاق واقع ہوگی جو انہوں نے یوں کہا تھا انتی و واحدتن تنفی سمتین اس کو دو سے ضرب نہیں دے سکتے کیونکہ ضرب ان چیزوں کے اندر عمل میں آتی ہے جن کے اندر لمبائی چوڑائی اور گہرائی پائی جاتی ہے طلاق کے اندر نہ لمبائی ہے نہ چوڑائی ہے کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہاں ایک چیز کے اندر یہ صرف زائد جو ہے ایک چیز کو زائد کر سکتی ہے وہ ہے طلاق کے اجزا وہ ہے کے اجزا مثال کے طور پہ آدھی طلاق سے اس نے اس کو دو سلس کر دیا دو تہائی کر دیا اجزا یہ ہے طلاق ایسا یہی ہے آدھی طلاق یا دو تہائی طلاق یا ربع طلاق تو یہ اس کو دائت کر سکتے ہیں جب اس کو یہ زائد کر سکتے ہیں یعنی کہ زیادہ سے زیادہ اتنا کر سکتی ہے یہ ضرور کا عمل کہ اجزا کو ظاہر کر دے ان چیزوں کے اندر زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہے کہ اجزا کو ظاہر کر دے اور طلاق کے اندر اجزاء کا اعتبار طلاق کے اندر اجزاء کا کوئی اعتبار نہیں یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو سدر طلاق دی یعنی چھٹا حصہ طلاق کا چھٹا حصہ یا ربع طلاق دی طلاق کا چوتھا حصہ یا نصف طلاق دی طلاق آدھی طلاق تو ان ساری کی ساری صورتوں میں ان اجزاء کا طلاق کے اندر کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا بلکہ اس وقت بھی صرف ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے لہذا اگر یہاں ضرب کا عمل اجزاء میں آیا بھی ہے تب بھی اس نے ایک سے اس کو جناب اس کے اجزا کے اندر بڑھوتری کی ہے ان کو زائد کیا ہے اور اس کا اعتبار ہے کوئی نہیں اس وقت بھی ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے اس صورت میں بھی صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آواز آ رہی ہے اور سمجھ بھی آ رہی جی تو یہ ایک یعنی کہ اس کی جو خلاصہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا وہ فرمان ولنا ہماری دلیل کہ ان آملت ضربی انملت ضربی کہ بے شک ضرب کا عمل فی تکسیر اجزائی ضرب کا عمل اس صورت میں یہ جو اوپر صورت بیان ہوئی ہے فی تکسیر اجزائی اجزاء کو زیادہ کرنے میں اجزاء کو زیادہ کرنے میں ہے لاتی زیادت مضروب جس کے ساتھ ضرب دی گئی ہے اس کے اندر کسی قسم کی زیادتی کرنے میں نہیں اس, کو بڑھا اس کا بڑھانے میں نہیں صرف اور صرف اجزاء کی تکثیر کے اندر تو عمل کا ضرب کا عمل جو کام دے رہا ہے باقی مضروب کو زائد نہیں کر رہا یعنی ایک کو دو نہیں بنا رہا ہاں یہ ہے کہ ایک کے اندر اس کے جو ہے نا وہ زائد, زائد کر رہا ہے اس کے اجزاء طلاق ایک کے اندر اس کو ڈیڈ کر رہا ہے یا سوا ایک کر رہا ہے ایک اور ربو کر رہا ہے ایک اور آدھی کر رہا ہے پھر اجزاء اور میں نے ابھی بتلا دیا کہ اجزاء کا طلاق کے اندر کوئی اعتبار نہیں اگر کسی نے اپنی بیوی بی کو سجس طلاق یا آٹھواں حصہ طلاق یا چوتھا حصہ طلاق یا طلاق کا دوسرا حصہ یا طلاق کا آدھا حصہ اگر کسی نے دیا تو وہاں بھی ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے لہذا یہاں بھی زیادہ سے زیادہ جو ضرور نے عمل کیا ہے وہ اتنا کیا ہے کہ اجزاء کے اندر کثرت کی اجزاء کو بڑھایا اس کے اندر تکثیر کی اس کو بڑھایا اور اجزاء کے بڑھنے سے کسی قسم کو کوئی فرق نہیں پڑتا پھر بھی طلاق ایک ہی واقع ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بھی ایک ہی واقع ہوئی ولانا ہماری دلیل یہ ہے ضربی کے بے شک ضرب کا عمل تقسیری اجزائی اجزاء کے بڑھانے میں ہے لا پھر مضروب جس سے ضرب دی گئی اس کو زائد کرنے میں نہیں ہے وہ تقسیر و اجزائے تتلی قتی اور طلاق اجزا کی تقسیر کثرت یعنی اس کو زائد کرنا لا یو جی وہ یہ اس کی تعداد کو ثابت نہیں کرتا یہ اس کی تعداد کو نہیں بڑھاتا تطلی طلاق کے اجزاء کی زیادتی طلاق کے اجزاء کی زیادتی تعدو تعداد اس کے طلاق کی تعداد کو ثابت نہیں کرتی اس کو نہیں بڑھاتی میں اسی کو بار بار سمجھا رہا تھا اگر کسی نے ربع سلس ر دو, دو سلوس دو تہائی اگر کسی نے طلاق دی تو اس کی وجہ سے طلاق کی تعداد نہیں بڑھتی اس وقت بھی وہ ایک ہی رہتی رحمان نے فرمایا فن نوا واشد و سن تین اگر کسی شخص نے اپنے اس کلام سے واشد فی سن سے واش رتن فی سن سے کیا مرادری واشدت فی کی جگہ واؤ مرادری یعنی کہ نیت اس نے کیا کی اس اپنے کلام سے فینا اپنے واحد فی والے کلام سے کیا نیت کی و واحدین کی نیت کی یعنی کہ ان کل تو فہی صلاحسن صنف علیہ رحمٰن نے فرمایا اس وقت یہ تین طلاقیں ہوں اس وقت یہ تین طلاقیں ہوں گی کیوں لکھن ہوں یا کام کیونکہ یہ کلام اس کا استعمال رکھتا ہے یہ والا نواب، یہ واحد واؤ وا آتفا استعمال ہو رہا ہے یہ والا کلام تین کا استعمال رکھتا ہے ہڑ پل واولی جم ہے کیونکہ واو آتفا یہ آتا ہے جمع کے لیے دو چیزوں کو آپس میں جمع کرنے کے لیے لہذا یہاں پر یہ ہوگا جمع واحد و سنتین ایک اور دو ایک اور دو جب جمع ہوئے تو کتنی ہوگی تین تو واؤ آتا ہے, فَإنَّ حَرْفَ وَاو آتا ہے لِلْجَمْعِ جمع کے لیے کس کے لیے جمع کے لیے اور وہ ضرف وہ جو مثال تھی واحد فی سن تین وہاں فی, نا اور فی یہ ضرف کے لیے تھا فی ہمیشہ ضرف کے لیے استعمال ہوتا ضرف کے لیے وہ زرف یجما مضروف اور ذرف کو مضروف کی طرف جمع کیا جاتا ہے ضرف کو مضروف کی طرف کیا جاتا ہے جمع کیا جاتا ہے ضرف کے اندر بھی پائی جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر بھی جمع, بھی جمع پائی جاتی ہے لہٰذا فی تین تین کی نیت کرنا ٹھیک ہے وہ اس کا استعمال رکھتی ہے کیونکہ دونوں کے اندر علاقہ ایک ہے کے اندر بھی جمع پایا جاتا ہے اور اباؤ حرف عاطفہ کے اندر بھی جمع پایا جاتا ہے دونوں کے اندر جمع پائی جاتی ہے لہذا دونوں دونوں یعنی ایک سے دوسرا کلام مراد لیا جا سکتا ہے و غیر محمد اور اگر وہ کوئی عورت ایسی ہے جس کا نکاح ہو گیا اور رخصتی نہیں ہوئی اگر کوئی وہ عورت اس طرح کی ہے جس کا نکاح ہو گیا اور رخصتی نہیں ہوئی تو تقا واحد اس صورت میں اس صورت میں اس شخص نے اپنے اس کلام فی واحد سے و واحد مراد لیا ایک اور دو یہ والا مراد لیا تو ایسی عورت کے لیے کہ جس کا نکاح ہو گیا اور رخصتی نہیں ہوئی تب او واحد صرف ایک طلاق واقع ہوگی کیونکہ ایسی عورت کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت جس کا نکاح ہو جائے اور اس کی رخصتی نہ ہو اس کے لیے ایک طلاق ہی تلاق بہگینا ہوتی ہے اور اس سے ہی جدائی جب عدت گزر جائے تو اس سے ہی جدائی ثابت ہو جاتی ہے اس لیے فرمایا کہ تین نہیں ہوں گی بلکہ صرف کتنی ہوں گی ایک ہی واقع ہوگی کیونکہ ایک جب واقع ہوئی وہی بہگینا تھی اسی کی وجہ سے جدائی ہو گئی کما پی قولی <تصفح> کمافی قول ہی جس طرح کے اس کے اس قول کے اندر واحدوں سینتے واحدوں سنٹین اگر کسی نے کہا تو اس قبول کے اندر بھی صرف اس عورت کو جس کا نکاح ہو گیا رخصتی نہیں ہوئی اس کے لیے صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی یہاں تو اس نے نیت کی تھی نا اس, اس کلام کی اگر کسی نے کلام یہ کہا کہ انتالکوں واحد و سمٹین اگر کلام یہ کیا تو اس صورت میں بھی صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی اس عورت کے حق میں کہ جس عورت کا نکاح ہو گیا اور رخصتی نہیں ہوئی آگے دوسرا و ان نوا ایک تو یہ تھا کہ واشدین سے مراد لیا واشنت واؤ کے ساتھ واؤ کے ساتھ مراد لیا اب دوسری بتلا رہے ووا واحد ماسنت اور اگر واحد فی سنتے والے جملے سے واشدم ماسنت مراد لیے یعنی کہ ماں فی کو ماں کے معنی میں مراد لیا نیت کر لیجیے میرا اس جملے سے مراد واحد ما سنتین معا یعنی کہ فی کو ماں کے معنی میں واقع ہوں گی تب بھی تین واقع ہوں گی اب اس بات کے مصنف ماں کے معنی میں لینا درست فی کو ماں کے معنی میں لینا درست ہے کلیما تا فی کے معنی لینا درست ہے. کیوں کہ فی, فی کا کلمہ تی بنا ما ماں کیونکہ کہ فی کا کلمہ ماں کے معنی میں آتا ہے کیونکہ فی کا کلیمہ ماں کے معنی میں آتا ہے جس طرح کے کما فی قور ہی اللہ تعالیٰ کا ارشان باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فد خلی فی عبادی فد فی عبادی اے نفس مطمئنہ تو داخل ہو جا فی عبادی یہاں فی ماں کے معنی میں ہے اے ماں عبادی میرے بندوں کے ساتھ فد فی عبادی یہاں ماں کے معنی میں تو قرآن کریم کے اندر فی کو ماہ کے معنی میں لیا گیا ہے اس لیے یہاں بھی واحد فی سن تین والی مثال کو واحد ماہ کے معنی میں لینا اور اس کی نیت کرنا بالکل درست ہے اس کے لیے مصنف رحمت قرآن کریم سے استفلاح اگلین ولو نوز زرفا اور اگر کسی نے صرف یہاں زرف کی نیت کی یعنی کہ واحد فی سن تین اور کسی قسم بھی کوئی نیت نہیں کی صرف زرف کی کہ یہاں فی جو رہا ہے کے لیے صرف ضرب کی نیت کی اور کسی قسم کو صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی اس وقت بھی صرف اور صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی ہو اگر کسی نے یہاں سے زرف مراد لیا زرف سے مراد ضرف حقیقی کی لا يصلح لا يصلح کیونکہ طلاق ضرف بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی کیونکہ طلاق ضرف بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی فیل ذکر سانی لہٰذا دوسرے کا ذکر کرنا یہاں پر لغو ہو, ہو, گی ہو گیا بیکار ہو گیا یہاں پر لغو ہو گیا بیکار ہو گیا بات سمجھ میں با طلاق جو ہے وہ ضرف بننے کی ضرف حقیقی بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی لہذا اگر کسی نے حقیقی ضرف مراد لے لیس یعنی حقیقی ظرف مراد لے لیا تو اس وقت بھی صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی کیونکہ طلاق ظرف بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا کیونکہ طلاق ظرف بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا <تصفح> کیوں طلاق ایک شرعی اور فقہی معنی رکھتا ہے طلاق جو ہے وہ ایک شرعی اور فقہی ہی مانا کا حامل ہے اور یہ دوسرے کے لیے ضرور نہیں بن سکتا یہ ایک شرعی معنی کا حامل ہے یہ دوسرے کے لیے ضرف نہیں بن سکتا اس لیے مصنف الرحمان نے یہاں فرمایا کہ طلاق جو ہے وہ ضرف بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا اگلا مسئلہ وا نتائنی نتائنی. اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ اس نتنی فس نتنی کے دو تلاک دو میں پہلے تو کہا تھا واشن فس نتنی فیس نتنی ایک دو میں اب یو کہا دو دو میں دو دو میں ون او زربل اور نیت کر لی ضرب الرشاط کی نیت کر لی کس کی ضرب الرشاط کی سہی سمتان تو اب بھی یہ صرف دو طلاقے ہی ہوں گی اب بھی یہ دو طلاقیں ہی ہوں گی ان اللہ اور امان ظفر اللہ کے نزدیک سلاسلم یہ تین ہوں گی امام زفر رشم اللہ کے نزدیک کتنی ہوں گی تین اب کیوں کیونکہ امام زفر رشم اللہ کے نزدیک یہی ہے کہ جو پہلے خصاب ہیں ان کے عرف میں اس طرح کا اگر کلام بولا جائے تو وہاں پر ضرب جو ہے وہ مانا جاتا ہے اور اگر ضرب دیں تو دو دو میں کہ دو کو دو سے ضرب دے تو دو دو, دو, دو چار ہوتے ہیں دو دو کتنے ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں دو کو دو سو ضرب دے چار اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ طلاق کی تعداد چار ہے ہی نہیں بلکہ طلاق کی سب سے بڑی تعداد اور زیادہ تعداد وہ تین ہے اس لیے امام زفر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صرف تین ہی واقع ہیں ظفر رشیم اللہ, اللہ اور امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک تین طلاقے ہوں گی اربان کیوں کیا تقاضا تو یہ ہے کہ حساب والوں کے عرف کے حصے دیکھیں تو اس کا تو تقاضا یہ ہے کہ یقون اربان کے چار ہوں لیکن, لیکن یا لیکن لا مزید للاقی السلا لیکن طلاق کے لیے مزید نہیں السلاسی تین پر اس لیے صرف تین ہی واقع ہوں گے وہ ان دنان اور ہمارے نزدیک البارو لذکور اول علام ہمارے نزدیک وہی دلیل ہے جو ہم نے پہلے اوپر بیان کر دی مذکور اول یعنی جو پہلے ذکر ہو گیا اسی کا اعتبار ہے پہلے ہم نے بیان فرما دیا تھا کہ ضرب صرف ان چیزوں کے اندر ہوتی ہے اور ان چیزوں کے اندر وہ جو ہے عمل کرتی ہے کہ جہاں پر جس چیز کے اندر لمبائی چوڑائی اور گہرائی ہو یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ دو دو میں تو یہاں کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ طلاق ایسی چیز ہے نہ تو اس کے اندر لمبائی ہے نہ چوڑائی ہے نہ گہرائی ہے یہاں بھی ضرب نہیں دے سکتے یہاں بھی حساب والا کام نہیں چل سکتا ضرب اور خطاب والا کام ان چیزوں میں چلے گا جن کے اندر لمبائی چوڑائی اور گہرائی ہو اسی وجہ یہی وجہ سے ہم نے اسی وجہ سے اور اسی دلیل کی بنیاد پر ہم نے اس وقت بھی کہا تھا جب کسی شخص نے یوں کہا واشن فیسیں کہ یہاں ایک طلاق واقع ہوئی اور اسی طرح ہم یہاں بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہاں پر صرف دو طلاق واقع ہوں گی تیسری جو ہے اور اس سے زائد طلاق واقعی نہیں ہوں ضرب یہاں نہیں دے سکتے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یوں کہا اپنی تجھے طلاق ہے منہا ہُنا الاشان یہاں سے لے کر شام تک یہاں سے لے کر شام تک یعنی کہ طلاق کو کی صفت لے آیا ایک لمبا جو ہے نا وہ مسافت ایک لمبا راستہ وہ اس کے ساتھ جناب کیا ہے کہ صفت لگا دی کہ تجھے طلاق ہے یہاں سے لے کر شام تک لبی طلاق صحیح ہے تو تب بھی یہ ایک ہی طلاق ہوگی فہی واشدتن ایک طلاق ہوگی اور طلاق بھی کیسی کہ جب لکھو رج ایسی طلاق کہ جس کے اندر شوہر وہ خامد مالک ہوگا رجوع کرنے کا یعنی کہ طلاق رجعی واقعہ ہوگی طلاق رجیائی واقعہ ہوگی مقبال ظفر رشیم اللہ اور امام زفر رحمہ اللہ نے فرمایا ہی باینتن یہ طلاق طلاق بائینہ ہے یہ طلاق کے ہے کیوں؟ طلاقہ طلاق نے طلاق کی صفت لے کر آیا ہے لمبائی کے ساتھ کیونکہ اس نے طلاق کو موسف کر دیا بتلی لمبائی کے ساتھ بتولی لمبائی کے ساتھ اس وجہ سے جب لمبائی کے ساتھ اس نے طلاق کو موسوف کیا تو لمبائی ایک ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے کسی دوسری چیز کے اندر قوت اور طاقت آتی ہے اور طلاق کے اندر قوت اور طاقت یہی ہے کہ وہ رجعی سے بحینہ بن جائے اس کے اندر قوت اور شدت یہی ہے کہ وہ رجعی سے بہینہ بن جائے لہذا اس لمبائی والی صفت کی وجہ سے اس کے اندر قوت آئی اور قوت کیا ہوئی کہ یہ رجعی سے بہینہ بن گئی تلا کے بائینہ بن گئی طلاق بائینہ بن گئی یہ امام زفر رحمہ اللہ تعالی کی قلنا ہم نے کہا لا نہیں ایسی بات نہیں بل بلکہ اس صفت، اس صفت لانے کی وجہ سے طلاق کے اندر زواف آیا ہے قوت نہیں آئی زواف آیا زو اب کیسے آیا اگر وہ کہتا کہ ہم تعلق تجھے طلاق ہے تو اس کے اندر اس کو طلاق چاہے وہ گھر میں بیٹھی ہے تب بھی طلاق ہوتی چاہے وہ جناب مکہ میں بیٹھی ہے تب بھی طلاق ہوتی مدینہ بیٹھی ہے امریکہ بیٹھی ہے کہیں بھی وہ عورت ہوتی تو اس کو طلاق ہوتی اس وقت یہ طلاق مضبوط تھی دنیا کے کسی بھی جگہ کے کسی بھی جگہ میں وہ اگر عورت موجود ہوتی تو اسے طلاق واقع ہو جانی لیکن اس نے اس کی حد بیان کر کے اور یوں کہہ کہ تجھے طلاق ہے. یہاں سے لے کر شام تک طلاق کو کمزور کیا ہے مضبوط نہیں کیا کمزور کیسے کیا اگر وہ اب شام سے آگے چلے جاتی یعنی کہ شام سے اگر عورت باہر ہو تو اسے تلاک نہیں ہوگی کیوں کیونکہ اس نے ایک حد قائم کر دی تو اس حد کے قائم کرنے کی وجہ سے طلاق کے اندر قوت نہیں آئی بلکہ طلاق کے اندر زورف پیدا ہوگی کمزور ہوگئی پہلے تو طلاق مضبوط تھی صرف اتنا کہنا کہ انتی تعلیم تجھے طلاق ہے تو اس کی وجہ سے تو پوری دنیا کے کسی بھی جگہ کے اوپر وہ عورت موجود ہوتی اسے طلاق ہو جاتی لیکن اب اس نے تو اس کے اندر کمی کر دی کہ بس صرف شام تک اسے محدود کر دیا بس شام تک یہ اگر مورت موجود ہوگی تو اسے طلاق ہو گئی اور اگر وہ شام سے آگے کہیں اور دوسرے علاقے میں تو اسے طلاق نہیں ہوگی تو جناب امام ظفر رحم اللہ صاحب اس کی وجہ سے اس صفت کی وجہ سے اس طلاق کے اندر قوت نہیں آئی بلکہ اس کے برعکس کام ہوا ہے اور وہ کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر ضعف پیدا ہو گیا ہے کمزوری آ گئی پہلے تو ہر جگہ طلاق ہونی تھی اب صرف شام تک وہ محدود ہو کے رہے گی تو لہٰذا اس کی وجہ سے اس صفت کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی قوت نہیں ہے اللہ ہم نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں بل بل وسو بالقصر بلکہ اس نے موصوف کر دیا ہے اسے کوتا کے ساتھ بال قسری کے ساتھ کمی کے ساتھ کیوں لن مت بقا وقع, وقع فی کل اما کنی کلحا کیونکہ پہلے طلاق واقع ہوتی متا بقا وقافل اما کنی کلہ پہلے جب طلاق واقع ہوتی تو تمام کی تمام جگہوں میں واقع ہوتی لیکن اب اب وہ جناب صرف اور صرف اس علاقے کے جہاں نے کہا یہاں سے لے کے شام تک اس کے اندر واقع ہوگی اس کے علاوہ باقی جگہوں کے اندر طلاق واقع ہوگی نہیں لہٰذا کمزور ہوئی ہے مضبوط نہیں ہوئی ولو کالا اور اگر کسی شخص نے کہا تالکن بھی مکہ تا کہ تجھے طلاق ہے مکہ کے ساتھ یا مک, فی مکہ تا یا مکہ میں تالکن فی الحالی فی بلا البلادی تو بکا کی طرف منصور کرنے کی وجہ سے طلاق کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا بلکہ فوراً ہی فی الحال جس بھی وہ شہر میں ہے ادھر ہی اس کو طلاق واقع جو ہے وہ وجود میں جائے گی اور طلاق واقع ہو جائے گی صحیح ہے طالب ان بس یہ طلاق والی ہوگی فی الحال فوراً فلکل البلادی بلادی بالکل البلادی ہر ہر شہر میں کسی بھی شہر میں وہ اگر موجود ہے وہ کا اور اسی طرح لالا طالب الفار اس کے اندر بھی بالکل یہی مسئلہ ہے جو ایک مکان کے ساتھ تو خاص ہو اور دوسرے مکان کے ساتھ خاص نہ ہو یعنی طلاق ایسی چیز نہیں کہ بیت اللہ کی طرف منسوخ کر دے مکہ کی طرف منسوب کر دے تو طالب وجود میں نہ آئے اور اگر مکہ کے علاوہ کسی اور دوسری جگہ کی طرف منسوب کر دے تو طالب وجود میں نہ کے, کے اندر ایسی کوئی تخصیص نہیں طلاق دنیا کی ہر ہر زمین ہر ہر زمین کے ٹکڑے کے اوپر وجود میں آ جاتی ہے لہذا یوں کہنا کہ جناب آپ کو طلاق ہے مکہ کے ساتھ مکہ میں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور فوراً اس کی اوپر جو ہے طلاق وجود میں آ جائے گی اور ایک طلاق پڑ جائے گی خاضہ ہو المراؤں و اللہ عالم ہوں بے